سیاست مذہب اور معاشرہ hmm, اکثر جب بھی حکومت یا قانون کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں سیدھا سڑکوں پلوں اور ٹیکس کے نظام کا ہی خیال آتا ہے ہاں زیادہ تر لوگ انتظامی امور کو ہی حکومت کی اصل ذمہ داری سمجھتے ہیں جی بالکل لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی بنیادی سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ایک مثالی اسلامی حکومت کا اصل مقصد واقعی صرف یہ انتظامی امور سنبھالنا ہے آج کی یہ مکمل بحث سید جہانزیب آبدی کے مضامین کے مجموعے ہم فکری سے ہمراہی تک سے ماخوز ہے اور یہ مجموعہ بہت گہرا ہے بالکل آج کا ہمارا بنیادی مشن اسی کتاب میں موجود مواد پر مکمل فوکس کرنا اور اسے ایک تسلسل اور ربط کے ساتھ سمجھنا ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلامی فکر میں حکومت کے قیام کے لیے کون سی دو بنیادی شرائط ضروری ہیں اور آج کے دور میں ایک فقیح کا معاشرے میں عملی کردار کیا ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح اس گہری گفتگو کے لیے میرے ساتھ ہماری ماہر تجزیہ کار موجود ہیں شکریہ اچھا یہ موضوع اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ یہ ہمیں اس روایتی سوچ سے باہر نکالتا ہے کہ حکومت کا کام صرف بجٹ بنانا یا پولیس کا نظام چلانا یعنی وہ جو ایک میکانیکل سا تصور ہے ریاست کا جی بالکل وہی اس کتاب کی روشنی میں جو تصور سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت عدل کا حقیقی قیام اور معاشرے میں دینی اور اخلاقی اقدار کی حفاظت یہ سب حکومت کی اصل ذمہ داری ہیں یعنی یہ صرف ایک نظام چلانے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ انسان کی فکری تربیت کا ایک مکمل فریم ورک ہے تو چلیں اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں اس طرح کی مثالی حکومت کے قیام کے لیے کتاب میں دو بنیادی ستونوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں مشروعیت اور مقبولیت کہا گیا ہے اب بظاہری الفاظ سننے میں کافی بھاری برکم لگتے ہیں ہاں اصطلاحات ذرا مشکل ضرور محسوس ہوتی تو है. ان تصورات کو اگر روز مرہ کی زندگی سے جوڑ کر دیکھا جائے تو ان کا اصل مطلب کیا بنتا ہے یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں تصورات دراصل پورے نظام کی بنیاد ہیں مشروعیت کا مطلب حکمران کا وہ حق ہے جو امت جو اسے خدا کی طرف سے ملتا ہے الہی حق جس کو کہتے ہیں جی الہی حق اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ شخص دینی اخلاقی اور شری معیار پر پورا اترتا ہے کیا اس کے نظریات اور اس کے اعمال اللہ کی رضا کے عین مطابق ہے یہ پہلو اس کی اہلیت کو ظاہر کرتا ہے اور مقبولیت پھر وہ دوسرا پہلو ہوگا بالکل مقبولیت وہ اجتماعی رضامندی یا قبولیت ہے جو عوام کی طرف سے اس رہنما کو حاصل ہوتی ہے اگر بہت ہی آسان الفاظ میں سمیٹا جائے تو مشروعیت قیادت کا اخلاقی حق ہے اور مقبولیت عوام کی طرف سے شعوری طور پر اس حق کو تسلیم کرنا ہے اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے اس کتاب ہم فکری سے ہمراہی تک میں نا اس تصور کو واضح کرنے کے لیے ایک بڑی زبردست اور سادہ سی استاد اور کلاس روم کی مثال دی گئی ہے میں وہ شیئر کرتا ہوں جی ضرور وہ مثال بہت ہے۔ hmm. فرض کریں ایک اسکول میں ایک استاد ہے جو بے حد قابل نیک اور اپنے مضمون کا ماہر ہے ظاہر ہے اس کے پاس پڑھانے کا پورا حق موجود ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ اہل ہے کے پاس مشروعیت ہے ٹھیک ہے لیکن ذرا تصور کریں کہ کلاس کے طلبہ انتہائی غیر سنجیدہ ہیں وہ اس کی بات ہی نہیں سنتے شور مچاتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں اب وہ استاد جتنا بھی قابل کیوں نہ ہو وہ اس کلاس کو کچھ سکھا نہیں سکتا کیونکہ اسے طلباء کی مقبولیت حاصل نہیں ہے بالکل اسے طلباء کا تعاون حاصل نہیں ہے تو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا یہ بہت ہی شاندار اور عملی مثال ہے اور دیکھیں اگر ہم اسی مثال کو تاریخ کے آئینے میں رکھ کر دیکھیں تو یہ بات مزید کھل کر سامنے آتی ہے وہ کیسے تاریخ بتاتی ہے کہ آئمہ معصومین علیہ السلام کے پاس یہ مشروعیت اور اللہ کی طرف سے حکومت کا حق اپنے اعلیٰ ترین درجے پر موجود تھا ان کے علم اور کردار میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں تھی لیکن لیکن عوام کا ساتھ نہیں تھا جی تاریخی حقائق اس بات کے گواہ ہیں کہ عوام کی جانب سے انہیں وہ حمایت اور مقبولیت نہ مل سکی جو ایک ظاہری حکومت کے قیام کے لیے ناگزیر تھی معاشرے کے زیادہ تر لوگوں نے وقتی فائدے کے لیے ظالم حکمرانوں کا ساتھ دیا جس کے نتیجے میں ایمہ کو محدود کر دیا گیا بالکل انہیں پابند سلاسل کیا گیا یا شہید کر دیا گیا حق ہونے کے باوجود عوامی تعاون کی کمی کی وجہ سے وہ مثالی معاشرہ ظاہری سطح پر قائم نہ ہو سکا یہ واقعی ایک بہت بڑا تاریخی عالمیہ ہے آم، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا موڑ تھا تاریخ میں جہاں یہ دونوں چیزیں یعنی مکمل قابلیت اور عوام کا بھرپور ساتھ ایک ہی جگہ جمع ہوئیں اس حوالے سے ماخذ میں امام خمینی اور انقلاب ایران کی طرف واضح اشارہ ملتا ہے جی ہاں ذرائع کے مطابق یہ وہ مقام ہے جہاں تاریخ نے ایک فیصلہ کن رخ لیا امام خمینی کی قیادت میں آنے والے اسلامی انقلاب ایران میں مشروعیت اور مقبولیت کا ایک حیرت انگیز امتزاج نظر آتا ہے یعنی دونوں شرائط پوری ہوئیں بالکل امام خمینی جو کہ ایک فقی اور مستحد تھے ان کی دینی بصیرت اور تقویٰ مسلمہ تھا جو ان کی مشروعیت کی دلیل تھی لیکن جو چیز مختلف تھی وہ یہ کہ انہوں نے صرف اپنے حجرے میں بیٹھ کر علم نہیں بانٹا بلکہ عوام کو شعور دیا ان کی سیاسی اور سماجی تربیت کی جی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام نے اپنے دل و جان سے ان کی قیادت کو قبول کیا بے پناہ قربانیاں دیں اور انقلاب کو کامیاب بنایا یوں وہ مقبولیت بھی حاصل ہو گئی جو نظام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے درکار تھے اچھا یہاں یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم آج کی گفتگو میں کسی خاص سیاسی ماڈل کی وکالت نہیں کر رہے بلکہ ایک محقق کی نظر سے اس فریم ورک کا جائزہ لے رہے ہیں جو اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے بالکل یہ ایک خالصمک بحث ہے تو ذرائع کے مطابق اس نظام کو اسلامی جمہوریت یا ولایت فقیح کے زیر سایہ عوامی حکومت کا نام دیا گیا ہے ام, لیکن ذرا رکیے کیا جمہوریت کا اصل حسن ہی یہ نہیں کہ اکثریت کا فیصلہ حتمی ہو یہ سوال اکثر ذہنوں میں ابھرتا ہے اس کتاب کی روح سے تو اکثریت کی آزادی پر ایک بہت بڑی شرط لگ گئی ہے تو پھر یہ آج کل کے مغربی جمہوریت سے کیسے مختلف ہے اس سے ایک بہت اہم اور بنیادی بحث جنم لیتی ہے مصنف کے خیالات کی ترجمانی کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی سیکولر جمہوریت کی بنیاد بالکل اسی تصور پر ہے کہ عوام کی اکثریت جو چاہے وہی قانون بن جائے خواہ وہ فیصلہ خدا کے احکامات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو یعنی حاکمیت کا مطلق اختیار عوام کے پاس ہے جی اس کے برعکس اسلامی جمہوریت کا تصور یہ واضح کرتا ہے کہ حاکمیت آلہ صرف خدا کی ہے اور قانون کے طور پر صرف اسی کو تسلیم کیا جائے گا جو خدا اور اس کے رسول نے مقرر کیا ہے تو پھر اس میں عوام کا کیا کردار رہ جاتا ہے اس نظام میں عوام کا کردار یہ نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی نیا قانون گھر لیں جو شریعت سے متصادم ہو بلکہ ان کا کردار یہ ہے کہ وہ اس الہی قانون کو دلی رضا مندی سے قبول کریں اور باصلاحیت قیادت کا انتخاب کر کے اس قانون کے نفاذ میں مدد کریں یعنی اگر ہم دوبارہ اسی استاد والی مثال کی طرف واپس جائیں اور اس میں تھوڑا سا حقیقت کا رنگ شامل کریں تو مغربی جمہوریت کا مطلب یہ ہوا طلبا کو مکمل آزادی ہے کہ وہ اپنا استاد خود چن لیں اب ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو چن لیں جو روزانہ انہیں سائنس پڑھانے کے بجائے صرف چاکلیٹ بانٹتا ہو اور چھٹی دے دیتا ہو ظاہر بچے تو خوش ہوں گے اور اکثریت بی اسی کے حق میں ہوگی بالکل لیکن ان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا جبکہ اسلامی جمہوریت کے ماڈل میں طلبہ کو یہ آزادی تو ضرور ہے کہ وہ اپنا استاد خود منتخب کریں مگر اس پر ایک بڑی شرط عائد ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ امیدوار کا نیک علم والا اور الہی اصولوں کا پابند ہونا ضروری ہے یہ موازنہ صورتحال کو بالکل واضح کر دیتا ہے یہی وہ فرق ہے جو آزادی کو محض وقتی جذبوں کا غلام بننے کے بجائے اسے ایک اعلیٰ مقصد کے تابع کرتا ہے اب جب ہم اس مستند رہنما کی بات کرتے ہیں تو یہیں سے اس پورے نظام کے مرکز یعنی فقیحہ کی حکومت کا تصول جنم لیتا ہے چلیں اب ذرا اس تصوف کی گہرائی میں چلتے ہیں فقی کا لفظ بار بار سامنے آ رہا ہے یہ <مت toys> <Panlon aún> <مت fais> <tăm> <tăm> فقی اصل میں ہے کون اور معاشرے میں اس کا عملی کام کیا ہوتا ہے کیا وہ محض ایک مذہبی پیشوا ہے جو مسجد میں بیٹھ کر فتوی دیتا ہے نہیں بالکل نہیں فقی وہ شخص ہوتا ہے جو اسلامی قوانین اور شریعت میں گہری اور مجتہدانہ مہارت رکھتا ہو وہ کوئی عام منتظم یا روایتی سیاستدان نہیں ہوتا تو پھر اس کی خصوصیت کیا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ شریع اصولوں کی بنیاد پر حالات حاضرہ کے مطابق قوانین کی تشریح کرنے اور ان کے عملی نفاذ کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اس نظریے کی عملی شکل ایران میں ولی فقی یا سپریم لیڈر کے نظام میں نظر آتی ہے جہاں وہ ملکی امور کی اعلیٰ ترین نگرانی کرتا ہے تاکہ کوئی فیصلہ شریعت سے نہ ٹکرائے یہ ایک بہت وسیع ذمہ داری ہے اور اس جائزے میں فقی کی ان عملی ذمہ داریوں کو بہت تفصیل سے تقریباً گیارہ مختلف نکات میں بیان کیا گیا ہے جو معاشرے کے ہر پہلو کا احاطہ کرتے ہیں جی ان نکات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر ہم سب سے پہلے سماجی اور معاشی انصاف کی بات کریں تو بتایا گیا ہے کہ فقی طبقاتی نسلی اور صنفی تفریخ کے بغیر برابری کے حقوق کو یقینی بناتا ہے اس تصور کو اگر ہم اپنے خطے خصوصاً پاکستان جیسے معاشروں کے مسائل کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو یہ بہت معنی خیز لگتا ہے وہاں سماجی ناانصافیاں اور طبقاتی فرق ایک ناسور کی طرح پھیلا ہوا ہے ایک فقیح اس کھائی کو کیسے بھرتا ہے دیکھیں سماجی انصاف کبھی بھی معاشی انصاف کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا اسی لیے معاشی کردار پر انتہائی زور دیا گیا ہے فقی کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کو معاشی عدم مساوات اور سود جیسی غیر اسلامی لانتوں سے بچائے اور یہیں زکات اور خمز کا کردار آتا ہوگا جی بالکل یہ محض غریبوں کو خیرات دینے کے نام نہیں ہے بلکہ یہ ریاست کی سطح پر دولت کی گردش کے ایسے طاقتور معاشی ٹولز ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ سرمایہ صرف چند لوگوں کی تجوریوں میں سمٹ کرنا رہ جائے فقی اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ کمزور ترین طبقہ بھی محروم نہ رہے یہ معاشی پہلو واقعی بہت طاقتور ہے اور اسی طرح کتاب میں تعلیمی میدان میں عدل کے حوالے سے بھی نقطہ موجود ہے اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ایک مذہبی حکومت صرف مدرسوں کی تعلیم پر زور دے گی یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے لیکن یہاں واضح کیا گیا ہے کہ فقی کا مقصد دینی اور دنیاوی یا جدید سائنسی علوم کے درمیان ایک بہترین توازن قائم کرنا ہے وہ ایک ایسا شفاف تعلیمی نظام بناتا ہے جہاں ہر طبقے کو آگے بڑھنے کے برابر مواقع ملیں دوبارہ اگر پاکستان کی مثال لی جائے تو وہاں کا تعلیمی نظام بری طرح طبقات میں بٹا ہوا ہے ایک طرف مہنگے اسکول ہیں اور دوسری طرف سرکاری اسکول جہاں سہولیات نہیں ایک فقیر اس تفریق کو ختم کرنے کا پابند ہے اور جب ہم برابری کی بات کرتے ہیں تو قانونی معاملات اور انصاف کی فراومی سب سے زیادہ توجہ طلب ہے انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا یہاں حدود اور قصاص کا ذکر آتا ہے हم. جب ہم حدود اور قصاص کی بات کرتے ہیں تو اکثر اس کا مطلب صرف سزائیں دینا سمجھا جاتا ہے جی لیکن یہ ایک ایسا مکمل فریم ورک ہے جو معاشرے میں جرائم کو روکنے کے لیے ایک واضح حد مقرر کرتا ہے تاکہ کوئی کسی پر ظلم کرنے کی ضرورت نہ کرے ہم جانتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک میں عدالتی نظام کتنا پیچیدہ اور تاخیر کا شکار ہے لوگ دہائیوں تک عدالتوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں بالکل فقی کی حکومت میں اولین ذمہ داری یہ ہے کہ عوام کو بغیر کسی رشوت یا تاخیر کے فوری اور سستا انصاف فراہم کیا جائے عدل کا یہ تصور واقعی بہت گہرا ہے اور یہیں سے ہم اقلیتوں خواتین بچوں اور خاندانی حقوق کی بات کی طرف آتے ہیں دور حاضر میں یہ ایک بہت بڑی بحث ہے اکثر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مذہبی نظام حکومت میں اقلیتوں اور خواتین کے حقوق دبا دیے جاتے ہیں. لیکن اس کتاب کے مندرجات اس بیانیے کے مکمل نفی کرتے ہیں فقیہ معاشرے میں خواتین بچوں اور بالخصوص اقلیتوں کے جان مال اور عقیدے کی حفاظت کو شری ذمہ داری سمجھتا ہے اور خاندانی معاملات کا کیا بنے گا جیسے نکاح طلاق اور وراثت جن پر نسل در نسل مقدمات چلتے ہیں وہاں فقیہ کا نظام شریعت کی روشنی میں ان تنازعات کو تیزی اور مکمل عدل کے ساتھ حل کرتا ہے تاکہ خاندان جو کہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے محفوظ رہے یہ تمام نکات مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں اور اس تمام تفصیلی بحث کو سمیٹتے ہوئے آخری نکتہ ہمیں اس پورے نظام کی روح تک لے جاتا ہے وہ یہ کہ فقیہ کا کام محض عدالتیں لگانا یا معیشت چلانا نہیں ہے بالکل اس کا حتمی ہدف معاشرے میں اخلاقی اصولوں اور الہی اقدار کی ترویج ہے وہ ایک ایسا ماحول بناتا ہے جہاں صداقت اور امانت داری کا کلچر فروغ پائے وہ کرپشن رشوت خوری اور دھوکہ دہی کے خلاف ایک آہنی دیوار بن کر کھڑا ہوتا ہے وہ محض ایک حکمران نہیں بلکہ معاشرے کا ایک اخلاقی رہنما بھی ہوتا ہے جی جو لوگوں کو کمال کی طرف لے جاتا ہے تو آج کے اس گہرے جائزے کا اگر خلاصہ پیش کیا جائے تو سید جہانجے بابیدی کے مضامین کا یہ مجموعہ ہم فکری سے ہمراہی تک ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک مثالی اسلامی حکومت کا مطلب محض طاقت کا استعمال نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت متوازن امتزاج ہے مشروعیت اور مقبولیت کا اور اس سے ایک بہت اہم اور فکری سوال پیدا ہوتا ہے جو مستقبل کے بارے میں سوچنے کی دعوت دیتا ہے معلومات کے اس دور میں یہ کتاب ایک ٹھوس پیمانہ فراہم کرتی ہے کہ نظام حکومت کے حقیقی معنی کو کیسے پرکھا جائے صرف اچھے قانونوں کا کتابوں میں لکھا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ ان کو نافذ کرنے والی قیادت کی نیت اور عوام کا شور بھی ضروری ہے جی عوام کا اخلاقی اور سیاسی شور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس فکری نشست کے اختتام پر ایک آخری اور گہری سوچ ذہن میں ابھرتی ہے آج کے اس جائزے نے یہ تو بتا دیا کہ ایک بہترین نظام کے لیے قیادت کا اہل ہونا اور عوام کا اس کا ساتھ دینا یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں بالکل لیکن سوچنے کی اصل بات یہ ہے کہ اگر سارا کا سارا بوجھ صرف ایک کامل اور حقدار رہنما کی تلاش پر ڈال دیا جائے تو کیا بحثیت معاشرہ اجتماعی طور پر ہم نے وہ شعور حاصل کر لیا ہے کہ جب وہ کامل قیادت سامنے آئے تو اس کی غیر مشروط حمایت کی جا سکے یہ بہت گہری بات ہے یا ایسا تو نہیں تاریخ کے ان بھٹکے ہوئے لوگوں کی طرح دنیا کا بہترین استاد ملنے کے باوجود کلاس میں صرف شور مچایا جائے اور سیکھنے کے عظیم موقعے سے ہمیشہ کے لیے محروم رہا جائے اس بارے میں سننے والوں کو ضرور سوچنا چاہیے یہ واقعی ایک ایسی سوچ ہے جو انسان کو اپنے گربان میں جھانکنے پر مجبور کر دیتی ہے نظام کی تبدیلی کی خواہش کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کی تبدیلی بھی اتنی ہی ناگزیر ہے بالکل اور اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ آج کے اس تفصیلی جائزے کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے امید ہے کہ آج کی اس بحث نے کئی نئے دریچے کھولے ہوں گے اور معاشرے سیاست اور مذہب کے اس گہرے تعلق کو سمجھنے میں مدد دی ہوگی جلد ہی ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجیے